بس الرحمن الرحمہ الحمد اللہ و رحم اللہ علیہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب انو کو ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک سو اور اوراد اور خمساہ کا درس نمبر پینتیس ہے اور ہمارے سلسلہ دل اوراد اور, اور او خمساہ سے ہر وقت کے جو مختصر دعائیں نماز عشاء کے بارے میں تھا اس سے پہلے درس ایک 107 بھی نماز عشاء کے بارے میں تھا اور یہ درسِ نماز نماز اشاع کے میں جو چھوٹی مختصر دعا اس دعا عشاء کے بارے میں ہے تو یہ دعا جو ہے بہت ہی مختصر اور جامع دعا ذہنگر ہمیں ہر دعا کو یہ ہم مہنجے خلوص کے ساتھ پڑھیں اس کے معنی مفہوم سمجھ کر اللہ سے مانگیں تو یکراً اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا تو دعی شعیع تھا بسم اللہ الرحمٰن الحیم اللّہ نو القلوبن و تم تقسی العمورانہ بالخیر برحمد گاہ یا الحمر تو اس مبارک دعا میں جو ہے اللّہ منور قلعہ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دلوں کو نورانیت بخشے یہ مختصر دعا کی تھوڑے سے توضیع ہو گیا تھا آگے و تَخْصِيرَنَا تاثیرانہ اور یسر عمولانہ بالخیر کا تھوڑا سا توجہ آج کے درخت میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو تمیم یعنی تمیم لغت میں تم و تَخْصِيرَنَا یعنی تم کا میں تما یم تمام پورا ہونا انجام پانا کام ختم کرنا اور تمما یو تم کے معنی پائے تکمیل کو پہنچانا ہاں جہ پورا کرنے کے معنی میں ہے تم اور اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تم پورا کر پورا کر ہمارے کاموں کے انجام کو پائے تک مل تک پہنچا دے پورا کرے کیا چیز تقسیر آنا تقسیر جو ہے ہاں جی قصرہ یکسر و قصران اور کثرہ سے مقصد سے ہٹنا نشانے پر نہ پہنچنا آجس رہنا سستی کو تاہیم کے معنی میں آیا ہے ا جی تو ماسیرہ اے اللہ ہمارے کوتاہین کو پورا فرما ہمیں تری اعمال میں ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں ظوف ہیں تری عبادت و بندگی کے حوالے سے تری معرفت کے حوالے سے تیرے دین کی معرفت کے حوالے سے تری ذات و صفات کے حوالے سے قرآن پاک کے معرفت کے حوالے سے اور تیری عبادت و بندگی میں ہمارے اندر جو کوتاحیاں ہیں انسان سلا پاک وتاہیں آجانگ میں سرہ پاک وار ہے اللہ تعالیٰ کی حق کے بندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندوں کے علاوہ جو ہے کسی سے ممکن نہیں ہے تو لہٰذا ہم انسان کمزور خلی الانسان انسان و ضائفہ انسان کو اللہ نے کمزور حل فرمایا تو لہذا انسان جو ہے خطاوں کا مجمع کمزوریوں کا مجموعہ قصوروں کا مجموعہ ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ذوف ہیں تیرے عبادت و بندگی کے راستے میں تیرے طاط و فرمن بنداری کے راستے میں تیرے اللہ تیرے انبیاء علیہ السلام اجمٰ علیہ السلام رزغان دین قرآنِ پاک کی پیروی کے حوالے سے اس مقدس کتاب کی معرفت کے حوالے سے اس مطابق اذا سے تو ہر زاویے سے اللہ ہمارے اندر جو بھی کمزوریاں ہیں جو بھی ذوف اور ناتوانیاں ہیں ہاں عبادت بندگی کے حوالے سے تیری جو ان سب کو اللہ مکمل فرما ان سب کو تکمیل فرما پورا فرما اور ہمیں تیری پوری پوری عبادت بندگی کی عطا فرما یہ مراد ہے یعنی اللہ ہماری بندگی میں جو کمزوریاں ہیں ذوف ہیں ناتوانیاں ہیں آجزی ہے اللہ ان سب کو پورا فرما اور ہمیں کما حق و تیری عبادت و بندگی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما توفیق عناص فرما یہ مراد ہے زیادہ میں کیونکہ تقصیر قصور سے ہے قصیر چھوٹے کے معنی میں آتا ہے تو اے اللہ یہ مراد یہاں پر ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں تری عبادت بندی کے حوالے سے ان سب کو پورا فرما ان سب کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اگر ہمارے اعمال عبادت میں کوئی کمزوری ہے اے اللہ اس کو تو پورا فرما یقینا ہمارے اعمالِ عبادت میں کون سی ہم اپنی نمازوں پہ ذرا نگاہ ڈالیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر جو ہی داخل ہو جاتا ہے ہم دنیا میں گھومنے چلے جاتے ہیں ہاں جی اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن اللہ سے ہم خلا. ہم کلام نہیں سورہ پڑھ رہے ہیں الحم پڑھ رہے ہیں سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل و دماغ اپنے اپنے کاموں میں کاروباری شخص اپنے کاموں میں ذہن ادھر چلا جاتا ہے ہاں جی اور کوئی بھی جو ہے شہد جس کام سے تعلق رہا تو اس ذہن اسی کی طرح چلا جاتا ہے نماز کے اندر آنے کے بعد نماز سُنی رہتا یہی ہمارے کوتاہیں حضاء نگاہ میں یہی ہمارے ذوفے اولا تو ہم سے عبادت نہیں ہوتے وہ عبادت ہوتے وہ اللہ کے لیے ہونا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو صحیح اس کے حق ادا کر کے عبادت کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے حق ادا کر کے کرنے کے بعد اللہ کے لیے باقی رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام کمزوریوں کو پورا بھرنا ہمارے اندر عبادت و بندی کے حوالے سے تیری معرفات کے حوالے سے جو بھی کمزوریاں ہیں جو بھی نقص ہیں ایف ہیں اللہ ان سب کو پورا فرمان دور فرما و تم تقسیر و یس سر امور خیر سر جو ہے آسان کرنے کے معنی میں یس سر یو یس سر و آسان کرنا یسر آسانی کے معنی میں امور امر امور جو ہے امرن کی جمع ہے حکم مسئلہ معاملہ عموراً یعنی معاملات ہمارے مسائل ہمارے دینی دنیوی مسائل جو ہے اس میں ہم اللہ اللہ و یسر آسان فرما عموراً ہمارے تمام معاملات میں ہمارے دینی دنیوی تمام معاملات میں اللہ آسانی ہرما بالخیر خیر کے ساتھ خیر کا معنی جو ہے متعدد دفعہ چکا ہے خیر کا معنی ہر قسم کی بلائی فائدہ نفع مال و دولت ان معنی میں آیا ہے یہاں پر ہر کی بلائی کے من میں اے اللہ ہمارے تمام معاملات زندگی کو خواہ دنیا سے تعلق حرت ان سب کو بلائی کے ساتھ ہمیں انجام دینے میں ہمیں آسان فرما اور ہمیں ہمارے ہر معاملات کو آسانی کے ساتھ ہمیں بلائی کے ساتھ انجام دینے میں ہماری مدد فرما اور یہ سر امومان خیر اللہ ہمارے تمام کاموں کو خیر کے ساتھ انجام دینے میں بلائی کے ساتھ انجام دینے میں اس طور طریقے پر انجام دینے میں جس پر تو خوش ہو تو راضی ہو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہمارے تمام معاملات انجام دینے میں اللہ ہمیں آسانی فرما ہم تیری تیری عبادت بندگی کو ہمارے لیے آسان فرما ہاں جی تیرے راستے میں جو بھی ہم صدقہ خیرات دے دیں عبادت کریں روزہ رکھیں حش کریں زکوٰۃ دے دیں خدمت حلق کریں جو بھی نیکیاں ہم سے ہو سکتے اللہ ان سب کو انجام دینے میں ہمارے لیے آسانی فرما اور ہر نیک کام کا ہم آسانی انجام دے سکیں نیک کام انجام دینا ہمارے لیے بھاری نہ ہو جائے مشکل نہ ہو جائے بلکہ نیک کام ہمارے لیے سب جتنا ہی وہ مشکل ہو اتنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جتنا ہم وہ نیک کام کے انجام دہی پریشانی تکلیف دے وہ ہمارے لیے آسان کر دے کیونکہ عبادتوں میں وہ سب سے زیادہ افسر لیتے سب سے زیادہ مشکل ہو اس کا انجام دینا لیکن اللہ جال تع تب دے دیتے ہیں اللہ کے رحمت شامل حال ہو جاتی ہے تو ہر نیک عمل مشکل سے مشکل عمل بھی آسان ہو جاتی ہے ہاں جون جولائی کی شدید ترین گرمی میں شہروں میں پاکستان کی ہاں جی بندے ممکن کی اللہ تعالیٰ روزے کو آسان کر دیتے ہیں اور وہ آرام سے رکھ دیتے ہیں اس کے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہ اللہ کی توحق ہے بہت لوگ روزہ سوچ بھی سمجھ نہیں سکتے ایسے سجد گرمی میں یا اللہ کے نیک بندے جو ہے بڑی خوشی سے جو ہے بڑی آرام کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں روزے کا اختتام تک پہنچاتے ہیں اس لیے وہی سر سر اموران خیر اللہ ہمارے تام تمام تاموں کو انہیں دنیاوی ہر ہر معاملات اور امور کو تو آسانی کے ساتھ خیر اور بلائی کے ساتھ اللہ انجام دینے میں ہمارے لیے آسانی فرما یعنی اور اس انجام دینے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ سے دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سر ول فرماتے ہیں یہ آسانی کے معاملات میں اللہ اپنے کچھ بندوں کے لیے نیک کاموں کے جم دہی کو آسان فرماتا ہے فرماتی فامہ منع و تقاء و سد دقابل حسنہ بہر اور وہ جنہوں نے ہمارے راستے میں اپنی مال دولت خرچ کیا اللہ کے راہ میں دے دیا و تقاع اور تغوا کا اختیار کیا وسعت دقبل حسنہ اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں نیک و کہا لوگوں کے لیے جنت کی صورت میں قیامت کے کامیابیوں کی صورت میں پیش و جنت کی صورت میں اللہ نے جو قرآن پاک میں جو بشارتیں دے دی ہیں اس کی وہ تصدیق بھی کرتے ہیں انجہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے تو اللہ کے تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں محرمات سے بچتے ہیں پھر مصحبات زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں مقروہات سے بچنے کی کوششیں یہ تقوع کرامین اس کے بال منزل و تقا و تقوا اللہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی سختی سے پابند ہو جاتے ہیں وشد قبول حوسنہ اور حوصنہ کی تصدیق کرتے ہیں حسنہ سے جو ہے خیمت میں ملنے والے ثوابات جنت ہاں جی ان سب کے اللہ تعالیٰ سے آنے والے ہر خبر کی وہ قرآن باغ میں جو عزی ہے ان سب کی تصدیق کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرمادی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خرچ کرتے مال طوا اللہ ہی ہیں کے ہر بشارت کی تصدیق کرتے ہیں وہ فصل نیسر اللہ فرمادے تو ہم اس کے لیے یوسرا کو آسان کر دیتے گے یعنی ہر نیک کام کے انجام دہی اس کا اس کے لیے ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں بعد میں یسرا سے میرا جنت لکھا جنت کے تک رسائی جنت میں پہنچنا کیونکہ وہاں آسانی ہی آسانی نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے لیے نیکیوں کے انجام دہی کو آسان کر دیتے ہیں اللہ کے تطاط کو آسان کر دیتے ہیں یہ قرآن بشارت ہے والے اللہ کے راستے میں مال خرچ والے اللہ کی بشارتوں کی تصدیق کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے راستے کو اللہ تک پہنچنے کے راستے کو جنت کے راستے کو عبادت بندی کے راستے کو آسان کر دیتے حسن یسر ولیسرا لیکن برخلا ہو وہ لوگ جو بحل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ نہیں کرتے وہ اور اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں اور کل ضوابط اللہ نے جو بشارتیں دی ہیں ہاں نیک کمال بجا لانے والوں کے لیے کل جنت کی صورتوں میں کل دنیا حارت کی کامیابیوں کی صورتوں میں وہ اس کو جڑ لاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نو یسر اسرا اس کے لیے تو ہم جہنم کے راستے کو آسان کرتے ہیں اس کے لیے بورے کام اچھا لگتا ہے اچھا کام اس کو برا لگتا ہے یہ الٹا آدمی ہے ہاں جی منحرف آدمی اس کو لیا تھا اللہ فرما اس کے لیے ہم اسرا مشکل مشکل کا راستہ یعنی جہنم کا راستہ عذاب الہی کا راستہ مشکل آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے گناہ اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے ہاں اور جو پھر ب... بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لئے اللہ کے راستے میں کرنے والے تو اللہ اختیار کرنے والے اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نیک بندوں جو بشارتیں قرآن میں جنت کی صورت میں اسے نعمان کی وہ تہذیب کر ان کے اللہ تعالیٰ اعتاۃ و بندگی کو آسان کر دیتے ہیں اللہ کی فرمند برداری کو آسان کرتے ہیں برے لوگوں کے لیے جو ہے برے کام ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں وہ یہ سر امور اللہ میں ہمارے تمام معاملات میں خیر اور بلائی کے ساتھ آسانی فرما یعنی ہمارے زندگی کا رخ ہمارے تمام معاملات خیر کی جانب ہو یعنی ہم, ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دے دیں تمام معاملات اور جو ہے ہر کام میں اللہ کو ہی مد نظر رکھ کر نیک کام انجام دے دیں اور اللہ سے ہی توفیع دیتے ہیں اللہ ہمیں ہر ہر ہمارے تمام معاملات کو خیر و بلائی کے ساتھ تیرے مندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دینے کے اللہ ہمیں توفیع عطا فرما پھر فرماتے ہیں بے کا یا ارحم الرحمین یعنی اے اللہ یہ جو میں نے تجھ سے دعا کی ہے جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے تین چیزیں مانگا تین مبارک دعا میں کہ اے دل اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو جو ہے پورا فرما اور کمزوریوں کو دور فرما اے اللہ ہمیں جو ہے ہمارے تمام معاملات کو خیر اور بلائی کے ساتھ انجام دینے میں ہمیں آسانی فرما یہ تین دعائیں ہم نے اللہ سے مانگا تھا انہیں تین دعاؤں کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے برحمت گاہ یار رحمین یا یار الرحمین نے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمین رحم کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے بے رحمت یہ کہتے رہے رحمت واسہ کا واسطہ یا اللہ تر لطف و کرم کا واسطہ رحمت کے بنے لطف کرم رربانی اللہ تری مہربانیوں کا واسطہ اے اللّہ تری یعنی تیر لطف و کرم کا واسطہ کہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرمائے جو ہم نے تیرے درگاہ ہمیں مانگا ہماری اس دعا کو قبول کرے تو رحمت الرحم اے رحم و لطف و کرم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور لطف و کرم کرنے والی ذات اے سب زیادہ تیرے رحمت و لطف و کرم کا واسطہ کہ ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے اندر تیری طاط و بندگی کے لحاظ سے جو کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں ہاں جی وہ جو ہے ان کو پورا فرما ان کمزوریوں کو پورا فرما کوتاہیوں کو دور فرما اور پوری شوق اور جذبے کے ساتھ تیری عبادت اور بندگی کے ہمیں توفیع عطا فرما اور ہمارے دینی و دنیاوی صغیر و کبیر تمام معاملات اور امور کی انجام دہی ہمارے لیے آسان فرما اور ہر نیک کام اور جنت کے حصول کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما یہ مقدس دعا اس مقدس دعا عیشا کی دعا کا یہ مختصر توضیہ ذین گرام اور یہ بہت مختصر ہے اپنی کمزوریوں کا ارار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تکمیل کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہاں جی اور تمام کاموں کو خاتمہ بالخیر ہونے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دل کو جو ہے جو سب سے اہم ترین چیز کا دل ہے جس کا دل اچھا ہو اس کا سارا کام اچھا ہوتا ہے جس کا دل خراب اس کا سارا کام خراب ہوتا ہے زہن گرم میں جس کا دل منور وہ صحیح غلط میں تمیز کرتے ہیں حق باطل میں تمیز کرتے ہیں سچ جوٹھ میں تمیز کرتے ہیں ہاں جی اور نیک اور بد میں تمیز کر دیتے ہیں اور پھر وہ کے ساتھ دیتے ہیں برائی سے دور بھگتے ہیں نیکیوں کے ساتھ دیتے ہیں برائی سے دور بھگتے ہیں اتنا <تصفح> دل سیاح ہو اس کے اندر نہ رحم ہے نہ <تصفح> اور نہ ایمان ہے نہ تا ہوا ہے خوش بھی نہیں دس کا دل سیاح ہو۔ لہذا نورانیت قلب سب سے اہم رکھتے ہیں زن نورانیت کلب کے لیے دعا میں دعا کرتے ہیں اس دعا کے اللہ الحمن نبرک العمن اللہ ہمارے دلوں کو نور روشن فرما چنانچہ پیارے نبی نے فرمائے کہ جو انسان کے جسم کے اندر گوش گوشت کا لوتھرا ہے اگر یہی جو ہے صحیح رہے تمام جسم صحیح رہتا ہے یہی اس میں خرابی پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو سارا جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے وہ گوش کا لودا اے میرا صاحب آگاہ رہا وہ گوشت لوتھرا جو ہے وہ تمہارا دل ہے قلب ہے لہذا دل کی نورانیت کے لیے دعا جان غلامی پوری خلوص کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ہمارے اعضاء و جاور سارے ہمارے دل و دماغ کے خادم ہیں وہ اس کے کارخون ہیں ٹھیک دل و دماغ سے اگر نورانی ہے منور ہے روشن ہے مسیرت رکھتے ہیں تو اچھا حکم کرتے ہیں حکم کرتے ہیں نیک حکم کرتے ہیں تمام اعضاء اس راستے میں حرکت میں آ جاتے اور ہمارے دل و دماغ جو ہے وہ برا ہو گیا سیاہ ہو گیا تاریخ ہو گیا ظلمانی ہو گیا تمام اعضاء وارہ کو اعضاء و جوارف کو گناہوں کے طرف حکم دیتے ہیں اور اعضاء و جوارش سارے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں لہذا ہمارے تمام اعضاء و جواہ جوار، ہمارے دل و دماغ کے اس کے مزدور ہیں اس کے کارکن ہیں لہٰذا جب مرکز صحیح ہو گیا تو ہم آزاد سے ہوگا مرکز خراب ہو گیا تو ہم آزاد برا کی طرف چلا جائے گا لہٰذا یہ دعا پوری خلوص سے کیا کریں اللہ منور قلوبنا منورا تمتاثر السّلم خیر برحمت کے یار مرحمین اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد